والسلام وسلام یا نبی اللہ وعلی نور اللہ نبئی کو سن تل نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سردار دو عالم کے مالک و مختار غیروں پہ خبردار باعطۂ پروردگار صاحب پسینہ خوشبودار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کا فرمان خوشبودار ہے بروز قیامت میدان معاشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاتیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے صلو علی محمد اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے قبول اسلام کے واقعات میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں اس وقت ہم پنجاب کے شہر شکر گڑھ میں قبول اسلام کے واقعات سلسلے میں حاضر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ کی رضا کی نیت سے اول طاقت علم دین کے حصول کی نیت سے سلسلے میں شامل رہوں گا انشاءاللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی ول وسلم کے بابرکت نام کو سن کر درود پاک پڑھوں گا ان کو لکھ کر قید کر لو اس کال پر عمل کرتے ہوئے کوشش کروں گا اہم مدنی پھول نوٹ کر لوں لکھ لوں تو سیکھوں گا اسے یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا موبائل فون اپنا بند رکھوں گا نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے تو حصول رحمت کی نیت سے مدنی چینل کے سلسلے میں شامل رہوں گا انشاءاللہ نیکوں کا ذکر آئے گا اس میں بیٹے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم مدنی چینل کے اس سلسلے قبول اسلام کے واقعات میں مختلف آشقان رسول کے اسلام قبول کرنے کے واقعات کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج جو واقعات ہم یہاں پر سننے کی سعادت حاصل کریں گے میٹ میٹھے سائن بھائیوں انتہائی دلچسپ اور لمحہ لمحہ دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے آئیے آج کے اپنے سلسلے میں سب سے پہلے جو واقعہ ہم شامل کریں گے عمیر بن واحد مکہ کے اس معاشرے میں بڑی اہمیت کا حامل تھا اس کی اریاری اور چالاکی کا اس کی اہمیت میں بڑا دخل تھا اسلام کا زبردست دشمن تھا سب سے پہلے میدان بدر میں جنگ کی چنگاری اسی نے بڑکائی تھی اور جب مشرقی نے راہ فرار اختیار کی تو یہ ان بھاگنے والوں میں بھی پیش پیش تھا اس کی امیہ بن خلف کے بیٹے تفوان کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی بڑی توجہ تیرتا ہوں بھائی یہ شروع کی باتیں آپ کو آخر میں بہت زیادہ فائدہ دیں گی آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی امید کی دوستی سفوان کے ساتھ تھی سفوان کون امیہ بن خلف کا بیٹا امیہ بن خلف کون حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہو تب وہ ظالم مالک آپ کا وہ آقا جو آپ کو مارتا ظلم کرتا رہا وہ زبردست دشمن اسلام ہے بن خلف کا بیٹا صفوان اس کی اور امیر بن وہ کی دوستی تھی ایک دفعہ دونوں حتیم میں جمع ہوئے اور دل کے پٹھے پھولنے لگے بعد میں حجر کا ذکر کیا حجرت کے پاس یا حتیم کے پاس اپس میں باتیں کرنے لگے امیر نے کہا ہے سفوان اگر مسلمانوں نے تیرے سردار باپ کو قتل کر کے تیرے دل کو زخمی کیا ہے تو انہوں نے میرے نوجوان بچے کو جنگی قیدی بنا کر مجھ پر بھی زیادتی کی انتہا کر دی جنگ بدر میں چونکہ یہ معاملات ہوئے اب یہ باتیں کر رہے او بن خلب مارا گیا تھا اور امیر کا بیٹا یہ قیدی تھا جنگی قیدیوں میں امیر نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں بہت مقروض ہوں اور میرے پاس قرض کر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں میں عالدار ہوں اور ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے میں نے کوئی پسند نہیں کر رکھا اگر ایسا نہ ہوتا تو میں چپکے سے مدینے چلا جاتا اور محمد صلی اللہ وسلم کو قتل کر دیتا اس طرح اس ہاتھے سے انتقام کو ٹھنڈا کرنے کی کچھ صورت پیدا ہو جاتی جو میرے اور تیرے بلکہ مکے کے لوگوں کے دلوں میں بھڑک رہی ہے کیونکہ میں ایسا مکروز جو قرض خاؤں کا قرض ادا کرنے سے قاصر ہے اور میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں اگر اس منصوبہ کو ہم نے جامع پہنا تو میں قتل کر دیا جاؤں تو میرا بال بچہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکے اگر میں وہاں جاؤں اور مارا جاؤں تو لوگ یہی کہیں گے کہ قرضے سے بچنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر خطرے میں چھلانگ لگائی ہے اور بال بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے بھی یاروں مددگار چھوڑ دیا ہے سبوان کے دل میں اپنے باپ بھائی اور چچا کے قتل کے بعد صرف آپ سی لگی تھی اس نے جب امیر کی باتیں سنی تو کہا اے امیر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس مہم کو سر کرنے میں اگر تیرے ساتھ کوئی سانحہ پیش آیا تو تیرا سارا قرض میں ادا کروں گا اب دونوں باتیں کر رہے ہیں بیٹھے سبوان نے کہا سارا قرضہ میں ادا کروں گا جب تک زندہ رہوں تیرے اہل ویال کے سارے اخراجات کا کپیل میں بنوں گا تم ان باتوں کی فکر مت کرو تم جاؤ جاؤ مدینے جا کر محمد صلی اللہ تعالی کو معاذ اللہ کر دونوں میں معاہدہ گیا دونوں وہاں سے اٹھے ترفمان عمیر کے لیے زیادہ سفر تیار کرنے لگا اس نے تلوار دی جو بہت تیز اور اس کی دھار کو خوب تیز کیا گیا اور کئی بار زہر میں بجھایا گیا چند روز بار سفوان کو الوداع کہنے کے لیے اس کے پاس آیا وحدہ کی تجدید کرنے کے بعد بڑی توقعات دل میں لیے امیر بن واہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا کئی دن کے سفر کے بعد امیر مدینہ پہنچا مسجد نبوی کے دروازے کے پاس اپنا اونٹ بٹھایا اس سے اترا اونٹ کے پاؤں باندھے تلوار کو گلے میں لٹکایا اور مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کیا جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم تشریف فرما رہے ہیں مٹھے لکھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچانک حضرت سلح عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اس پر نظر پڑ گئی حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے دیکھا اور میرے کم گھبرا گیا آپ نے فرمایا یہ بری نیت سے آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائیے اچھی نیت سے نہیں آیا ہوگا اس کی شرارتیں اس کی چلاکیاں اس کی شٹانیاں سب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے صلاح صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمیر بن وہ اپنے گلے میں تلوار آویزاں کیے مسجد میں داخل ہوا ہے یہ بڑا غدار اور دھوکہ باز ہے اس کا خیال رکھیے پیار آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمیر کو میرے پاس لے آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر کی طرف متوجہ ہوئے اسے لے آ اسے ساتھ لیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بار کا عمیر نے کہا صبح تمہاری صبح خوشی و نعمت سے ہو اس زمانہ جہلیت میں مشرقین کا یہ سلام تھا سرکار مدینہ صلی اللہ و وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں تمہارے دعائیہ جملے سے بہتر دعائیہ جملہ سلام کا سکھایا ہے اور اہل جنت کا بھی دعائیہ جملہ یہی ہے یعنی السلام علیکم بھائیو اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ و علیہ ولی وسلم نے پوچھا میر کیسے آنا ہوا کہنے لگا میں اپنے قیدی بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں تاکہ اس کا فدیہ ادا کروں اسے آزاد کرا لوں میرا آپ سے خاندانی تعلق بھی ہے امید ہے کہ فدیہ کے معاملہ میں آپ میرے ساتھ خصوصی مربت فرمائیں گے عمیر نے یہ خیال کیا کہ میں یہ بات کر کے آپ کو مطمئن کر لوں آپ نے فرمایا کہ تمہارے گلے میں جو تلوار لٹک رہی ہے اس کی تمہیں کیا ضرورت ایک مرتبہ سوال سن کر وہ گھبرایا پھر سنبھلا اور کہنے لگا ان تلواروں کا ستیہ ناپ ان تلواروں نے پہلے ہمیں کون سا فائدہ پہنچایا میں تو اونٹ سے اترا تھا جلدی میں یاد ہی نہ رہا تلوار اتارنا تو میں تلوار سمیت آ گیا تو میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی کوئی, کوئی کوئی ایسا کام کے لیے نہیں آیا میں تو ملنے آیا ہوں اپنے بیٹے سے اس کے فبیع کی ادائیگی کے کام کے لیے آیا اب اس نے یہ خیال کیا کہ میں نے مطمئن کر لیا اور میری آمد کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں رہا سرکاری نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے پھر فرمایا عمیر کس کس نیت سے آئے گا کہنے لگا اپنے بیٹے کا پتہ لینے آیا میرے آقا مکی مدنی داتا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ساتھ فرمایا امیر وہ حتیم میں بیٹھ کر سفوان بن امیہ کے ساتھ معاہدہ کیا طے ہوا تھا آل! امیر سفوان بن امیہ کے ساتھ حجر میں یا حتیم میں وہاں وہ جو معاہدہ طے ہوا تھا جو باتیں ہوں اسی اللہ کے بہبو وہ باتیں بیان کرنے لگ گئے کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا میرے اوپر بڑا قرضہ ہے کہ تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بچے عال ہیں اگر ان کی فکر نہ ہوتی قرضہ نہ ہوتا تو میں مدینے جاتا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرتا بدلے لیتا اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا جو دو باتیں ہوئی تھیں میرے آتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک بات کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اب جب یہ باتیں جو شرطیں جو وقدہ ان کا ہوا تھا اس کو بیان کر کے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے قتل کرنے کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی ہے کہ وہ تمہارے بچوں کے اخراجات کا کپیل ہوگا اور تیرے قرض کاوں کو تیرا قرضہ بھی ادا کرے گا فرمایا اے عمیر سن لے سن لے لاہ بہ نہیں وئی نہمیر تیرے اور میرے درمیان اللہ حائل ہے تیری مجال نہیں کہ میرا بال بھی ٹھیک کر سکے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان یا تہر سے یہ الفاظ ادا ہوتے چلے جا رہے عمیر بن حق کی تبدیل ہوتی چلی جا رہے اس کی چالاکی عیاری دانشمندی ہوشیاری کے سارے کلے پیون خاک ہو گئے بے پاک کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آسمانی وحی کے بارے میں آپ کی تقزیر کیا کرتے تھے آپ کو جھٹلاتے تھے ہم کہتے تھے کہ آپ پر وحی نہیں آتی لیکن یہ رات جس سے آج آپ سے پردہ اٹھایا ہے ایک چھپا ہوا جو راج تھا سر مختوم تھا ایک چھپی و کوشیدہ قبر تھی لیکن اس خبر کو ہم نے کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا نہ پکوان نے کسی کو بتایا تھا نہ میں نے کسی کو بتایا تھا ہم دونوں اکیلے تھے جب ہمارے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھی وہ کہنے لگا کہ اگر یہاں بیٹھ کر آپ سینکڑوں میل دور وقوف پذیر ہونے والے واقعہ کو مشاہدہ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سر مقصوم پر آگاہ فرما دیتا ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیارے اور سچے رسول ہیں یہ جی کہنے لگے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو مجھے اس طرح آپ کے قدموں میں لے آیا میں اعلان کرتا ہوں ہوں کہ میں اللہ تعالی کی وحدانیت اور آپ کی رسالت حالت پر ایمان لے آیا ہوں <تصفح> مٹھے مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین تنہائی میں کی گئی باتیں اے اس اس تنہائی میں کی گئی گفتگو کو ہمارے غیر دار صلی اللہ تعالی سے ظاہر کر دیا اور اس غیبی موجودے کو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معذے کو دیکھ کر عمیر بن واب رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کر دیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب ایسے خطرناک دشمن کے اسلام قبول کرنے سے صحابہ کرام کو بہت زیادہ خوشی ہوئی اتنا یہ سخت دشمن تھا لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا علم غیب کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین کے مسائل سمجھاؤ اسے قرآن پاک کی تعلیم دو اور اسے قیدی بیٹے کو بغیر فیبیے کے آزاد کر آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ملا ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حکم فرمایا صحابہ اکرام نے اپنے آقا کے فرمان کی تعمیل کی عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے میں اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے کوش رہا ہوں اور جو آپ پر ایمان لے آتا میں اس کو ازلیے پہنچاتا اب میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی دوبارہ اجازت دیں میں وہاں جا کر نیکی کی دعوت دوں وہاں کے لوگوں کو حق کی دعوت دوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ورز کرتے کہ جس طرح انہوں نے ازیت دی صحابہ کو اب میں چاہتا ہوں جا کر ان کے اندر جا کر اسلام کی دعوت دے کر ان کو اسلام کے قریب لاؤ ان کو اسلام میں لاؤ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پرجوش نو مسلم کو مکہ واپس آنے کی اجازت عطا کرنا اچھا جب عمیر ربی اللہ تعالیٰ نے جب مکہ پر مکرمہ سے روانہ ہوئے تھے تو سبوان نے چونکہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا جو بات چیت خبر پہنچ نہ جائے جو نہ ہو جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بتا نہ دے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا لیکن یہ کہتا رہتا تھا مکے والوں کریم میں تمہیں بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا مکے والوں مدینے سے بڑی خوشخبری آنے والی ہے اور جو شخص ادھر سے آتا اسے پوچھتا کہ یسرف یہ مدینت المنورہ کا پرانا نام تھا یہ لوگ اس کو یسرف کہتے تھے لیکن اہل اسلام کے لیے اب یہی کہ اس کو مدینہ طیبہ فابا مدینت المورہ طفان کہتا کہ یسرف میں کوئی حیران کن واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے پوچھتا لو ادھر تو جو بھی سانس اسے پوچھتا کوئی بڑا واقعہ تو ہوا ہے ادھر وہ یہ تسلی لے بیٹھا تھا کہ زہر میں بجی ہوئی تلوار بھیجی ہے بس جا کر امیر نے چکر چلا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معذلہ قطر کر دینا خبر پوچھتا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا ادھر کو خبر نہیں آئی ایک دن ایک مسافر نے بتایا ہاں ہاں مدینے میں ایک بڑا واقعہ ہو گیا بڑا خوش ہوا کیا ہوا اس نے بتایا کہ تیرا دوست عمیر مسلمان ہو گیا تو کیا انتظار کر رہا ہے اور ادھر کیا ہو گیا وہ تو قتل کرنے گیا تھا لو آپ اپنے دام میں تیار آ گیا وہ قتل کرنے گیا ہے لیکن دوسرے محبوب کا دیوانہ بن گیا ہے وہ اسلام کو مٹانے گھر سے نکلا ہے لیکن اسلام کا نبلک بن کے آ رہا ہے میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں جب صفوان نے یہ سنا تو یہ خبر تو تو بجلی بن کر گئی تھی سارے دوستانہ تعلق ختم کر دیے اعلان کیا کہ میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے واپس آئے تو یہاں آ کر بڑی سرگرمی سے آپ نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور ان کی کوششوں سے ورقیل لکھتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرک اسی طرح کے ایک اور واقعہ بدر کے قیدی سے ان قیدیوں میں کسی کے ساتھ پیش آئے آئیے وہ بھی سنتے چلے جائیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بدر سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے جنگ بدر میں لڑنے کے لیے آئے قید ہو گئے اب جب قیدیوں کو آزاد ہونے کے لیے کہا گیا کہ اپنا فدیا ادا کریں فدیا دیں آزاد ہو جائیں ان سے کہا گیا چار سو درم فدیا ادا کر دیں آزاد ہو جائے انہوں نے کہا میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں میرے پاس سدیا دینے کے لیے مال ہی نہیں ہے ریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان وہ وہ مال کدھر ہے جو آپ نے میری چچی فضل کے ساتھ مل کر زمین میں تنہائی میں دفن کیا تھا وہ والا مال کہتے ہیں میرے پاس مال کوئی نہیں پکا جب آپ بزر میں آنے لگے تھے تو میری چچی سے کہتے تھے میں اگر وہاں پر قتل ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا یہ مال یہ خزانہ یہ رقمیں میرے بچوں کو میرے باپ دے دینا تو یہ میری چچی فصل کے حوالے تم نے کیا تم دونوں نے مل کر زمین کھو دی یہ یہ باتیں کی تھی اس طرح تم نے وہ قرضہ مال زمین میں دخن کیا تھا اب یہ جو ہے وہ سارا واقعہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم بیان کرتے چلے جا رہے حضرت عباس رضی تب یہ اللہ تعالی کی آنکھیں کھلتی چلی گئی اور وہ کہنے لگے آج میں نے جان لیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہے کیونکہ اس بات کا علم میرے اور ان میں فضل کے کسی کو نہ تھا اگر آپ اس غیبی واقعہ کو جانتے ہیں تو واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں حضرت عباس ربی اللہ تعالیٰ نے کلم پڑھ کر مسلمان ہو گئے نبی نبع ان سے ہے نبع ان پوشیدہ خبر کو کہتے ہیں اور نبی پوشیدہ خبر بتانے والا غیر کی خبر بتانے والا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے ترجمہ قرآن کنز المان میں یا عز الحل نبی کا ترجمہ کیا اے غیر کی خبریں بتانے والے نبی کا ترجمہ بنتا یہی ہے تفسیری ترجمہ یہی ہے اللہ تبارک کا وطالہ قرآن پاک میں فرماتا ہے محبوب یہ غیر کی خبریں ہیں تم آپ کی طرف وہی کر دیتے اور پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیر کے ایک دو واقعات نہیں کثیر واقعات ہیں کہ بہت سارے لوگ پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف اسی موجزہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ و تعلیم کے موجدات میں سے ہے آپ کا علم غیر ہے اور یہ اللہ تبارک کا مطالعہ جل جلال نے قرآن پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ و علیہ والی وسلم کے غیب کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشار فرمایا وہ اللہ کمالم سکون سکان فخر اللہ علیہ کا عظیمہ اور تمہیں سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے پیچھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین تف... اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر خزائن الفان میں عبدالفاد مولانا سید نے مراد آبادی علیہ رحمت اللہ آپ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے علوم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عالم تک ان کام جو نہیں جانتے تھے جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دی گیا یہ میٹھے بیٹھے بھائی ہو سورت اس تقویز تیسواں پارا آئے نمبر ڈبل بارہ میں اللہ تبارہ کا و تعالم نے فرمایا وَمَا هُوَ اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں کنجوس نہیں سخی ہیں یعنی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے بکیل نہیں ہے کنجوس نہیں ہے سخی ہیں غیب بتانے میں غیب ہے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا بلکہ پیارے میٹر سیم سورت الجن کی آئے چھبیس اور میں کے پہلے حصے میں اللہ تبارہ کا وا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترزمۂ کنز ایمان کچھ یوں ہے فرمایا غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے جن آیات میں ان میں غیب کا انکار پایا جائے کہ اللہ کا اس کوئی غیر نہیں جانتا تو اس میں مراد علم غیب ذاتی ہے اطائی کی نفی نہیں ہے وہ ذاتی علم کی ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور رسولوں کا علم اطائی ہے اسی طرح اللہ تبارک و کا نے سورہ عالیہ عمران کی آئس نمبر ایک سو اس آیت میں ارشاد فرمایا سرجمائے کنزو ایمان اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیر کا علم دے دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے غیر کا علم دینے کے لیے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کیا اللہ تبارہ کا وطالیہ شاد فرماتا ہے ہر خوش و بیان کتاب مبین میں ہے تمام علوم قرآن پاک ہر خوش و تر کا بیان قرآن میں اور سورہ رحمان کے آغاز میں کیا فرمایا الرحمان القرآن رحمان عزوجل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم سکھا دیا یعنی تمام علوم ہر خوشبو تر کا بیان قرآن پاک کے اندر اور پورا قرآن پاک کا علم پورا قرآن پاک اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا اس تمام علوم محبوب کے سینے میں آ گئے اس کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا بخاری شریم عدی سے پاک ہے ایک مقام پر ایسا فرمایا تھا کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو یہی کھڑے کھڑے پوچھیں ممبر پر کھڑے اس روایت کو حضرت انس سے امام بخاری نے نقل کیا حضرت انس سے مالک روایت کرتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوہر کی نماز ادا کی ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور فرمایا اپنے قیامت کا ذکر کرنا شروع کیا اور اس میں بڑی سنگین چیزیں ہوں گی پھر پر جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو میں یہاں کھڑے کھڑے بتا دوں گا یعنی کسی نے اپنے باپ کا پوچھا تو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باپ کا بتا دیا تیرا باپ کسی نے اپنا ٹھکانہ پوچھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو اس پہ ٹھکانہ بتا دیا امام بخاری نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیر پر کئی موضداد اور کئی واقعات کو جمع کیا صحیح بخاری نے امام بخاری نے کئی واقعات کو جمع کیا ہے رقا صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے پہاڑ پر جمع ہے صدیق اکبر صاحب ہے فاروق اعظم <سلام> صاف ہے عثمان غنی صاف ہے اور پیارے آقا بدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر باہر وجد میں ہل رہا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس مطلب شہیدان ہے اہد فیضان فیصق نبی ہے صدیق ہے اور دو شہید ہیں یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی اور رسب عمرے فاروق اعظم ربی اللہ شہاد کی عمر کتنے سال پہلے امام گفار نے گزرنے کا یہ غیر کی خبر چاہے آکا صلی اللہ وسلم ویکی کو عذاب ہو رہا ہے وہ مٹی کے نیچے زمین کے اندر ان کو عذاب ہے یہ پوچیتا ہے ہم لوگوں کی نظر سے امام گفاری نے اس رواج کو نقل کیا ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذاب کو بھی ظاہر کیا بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ روایات بھی بیان کی ہیں کہ جن میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی کہ کون کہاں جائے گا کون کہاں جائے گا اسی طرح کئی لوگوں کے بوگ میں جانے کی خبریں بھی مطلب بدر کے میں امام بخاری نے لکھا ہے بدر کے میدان میں بدر کی جنگ سے ایک دن پہلے اللہ کے محبوب نے محبوب نے خبر دی ہے مصطفیٰ مدینہ المنہ میں حضرت زید حضرت جعفر حضرت عبداللہ رباحہ تبھی اللہ تعالیٰ نے مجمعی ان کی شہادت کی خبریں بھی امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا کہ کتنے میلوں میل دور جنگ رہے ہیں اور مدینہ مربرہ اللہ اللہ اللہ نے بیان کر رہے ہیں امام بخاری نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے اسی طرح امام بخاری نے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیبا نے ابحر سے بیان کردا قیامت کی نشانیوں کو ذکر کیا ہے خوب علی و اسلام کو اللہ و تعالیٰ نے یہ کو غیب عطا کیا اور یہ آپ صلی اللہ علی تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے معذے کا کمال ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اس غیبی خبر کو دیکھ کر اور عمیر بن وحب ربی اللہ تعالیٰ لوگ جو اسلام کو ختم کرنے کے ارادے بنا رہے ہیں جو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کو ماض اللہ شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے چلا ہے لیکن وہ اللہ کے محبوب کی یا تحر سے یہ غیبی خبریں سن سن کر اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارے میٹھے آقا بدن مصطفیٰ صلی اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> علیہ والی <سؤال> وسلم کا فیضان جاری ہے اور اسلام دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ اپنا نور پھیلا رہا ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچی ہے لوگ اسلام کے دعوت سے وابستہ ہو رہے ہیں آئیے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں آپ کو ایک مدری بہار سناتا ہوں اس کو میرے شکت امیر اہل سنت بانی ہے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاد قادری صاحب نے اپنی شعر آپات تکلیف پیدان سنت کے جس د کے بعد دیبت کی تباہ کے صفحہ 247 پر نقل کیا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلگین کی کوششوں سے وقتن وقتن کفار کے اسلام آوری کی خبریں ملتی رہتی ہیں چنانچہ ایک بدنی بہار آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں بر افریقہ کے ملک ملکیا کے دار الخلافا نستا کا کموالا جیل میں دو ہزار چار میں دو بھائی کسی غیر قانونی کام کے الزام میں قید کیے گئے وہاں پر مقیم چند اسلامی بھائی ہر دوسرے دن ملاقات کے لیے جاتے ہیں کھانے کے سامان کے ساتھ دعوت اسلامی کے اشہدی ادارے وقفہ المدینہ کے شاعر کردہ مدن عرصے اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ سے پڑھ کر دونوں بھائیوں کے دل و دماغ میں مدنی انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا اور پنج وقت نماز کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحجد کی پابندی شروع کر دی مدنی انعامات کو اپنے اوپر نافذ کر لیا اور فہضان سنت سے درد دینا شروع کر دیا سن بھائی درد کی افتتاح میں بتائے جانے والے درود پاک کے فضائل سن سن کر جگر مسلمان قیدی بھی قطرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے لگے اس کی انہیں کچھ ایسی برکتیں نصیب ہوئی کہ بہت سے قیدیوں کو جلد رہائی مل گئی تو قیدی جو تھے دودھ پاک کی برکتیں جاگتی آنکھوں سے دیکھ کر بہت متاثر ہوئے یوں آہستہ آہستہ وہ دین اسلام کے قریب ہوتے چلے گئے اور الحمد للہ ازل تین سے چار ماہ کے قریب عرصے میں پچیس غیر مسلم قیدی دولت اسلام سے مشرف ہو گئے ان میں ایک پچاس سالہ پادری بھی شامل تھا اس کا قصہ یوں ہوا کہ اس نے قید کے دوران اسلامی کتب کا مطالعہ شروع کیا یہ جو مقبول المدینہ سے لٹریچر جاری کیا جاتا ہے کتابیں یہ آپ دیکھیں ان کی برکتیں کہ اس پادری نے اسلامی کتب کا مطالعہ شروع کیا ایک رات خواب میں انتہائی خوبصورت مسجد دیکھی لیکن جب اس میں داخل ہونے کی کوشش کی تو دروازہ بند ہو گیا صبح کسی اسلامی بھائی کے پاس مسجد نبوی شریف اللہ طاہب و سلام کا طغرہ دیکھا مجھ نبی شریف کا تہرا دیکھا بے ساختہ پکار اٹھا ارے یہ تو وہی مسجد ہے جو میں نے رات خواب میں دیکھی تھی دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اور اسلامی بھائیوں کا صحیح اسلامی نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ پادری بھی مسلمان ہو گیا اور نیت کی قید سے آزاد ہو کر اپنے سارے خاندان کو مسلمان ہونے کی دعوت پیش کروں گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں دیکھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے وہ انفرادی کوشش کی برکتیں لنگرے رسائل کی برکتیں درد فرضانے سنت کی برکتیں انفرادی کوشش کی برکتیں خیر خائی کی کوششیں خیر فائز کی برکتیں انصابی کوشش کی برکتیں دیکھنے سے پیارے اسلام بھائیو ہمارے ہو ہمارے داوستانی سے ہزار شعبہ جات میں اس وقت جو مصروف عمل ہے سنت کی خدمت میں اس میں ایک شعبہ مجلس جیل خانہ جات کا بھی ہے اور جیلوں کے اندر قیدیوں کی تربیت و اصلاح کے لیے ان, کی ان کو نیکی کی دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی کا باقاعدہ شعبہ قائم ہے اور مجلس ذیر خانہ چاہد کے تحت ملک کو ملک کی جیلوں کے اندر قیدیوں کی تربیت کے لیے الحمدللہ للہ جب اسلام بھائی وقت وقت اندر بیانات کے لیے جاتے, اجتماعات جاتے ہیں اجتماعات کرتے ہیں بلکہ روزانہ اسلام بھائی وہاں قرآن سال پڑھانے کے لیے ان کو لیکی کی دعوت دینے کے لیے جب وہ جیلوں کے اندر پڑھانے کے لیے, کے پڑھانے کے لیے جاتے ہیں پیارے بھائیوں آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے جذبے کو لے کر لیکن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ بھی ندان عمل میں آئیے انشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں اسلام کی روشنی ان شاء اللہ میں پہنچے گی انشاءاللہ شاء تعالیٰ مقبول جہاں بھر میں او دعوت اسلامی تجھے اے رب غبار مدینے کا حامین بے جاہر نبی جی امین صلی اللہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ